إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هادي له وأشدو الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشدو أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 <الفلام ميم> ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال في موضين آخر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدامات ابن آدم ان قطعاً وعمله إلا من ثلاث جاریت او, ولد سالح يدعو له أو علم انتفع به قطل معمعین ہمارے ہاں جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس وقت تین اعمال کیے جاتے ہیں ایک عمل تو ایسا ہوتا ہے جو خالص کافرانہ اور ہندوانہ رسم ہوتا ہے اس کا شریعت سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور وہ کیا ہے کسی میت کا تیجا یا اس کا دسواں چالیسواں یا اس کی برسی وغیرہ بنانا یہ خالص کافرانہ رسم و رواج ہے اس کا اسلام سے ذرہ برابر کوئی واسطہ نہیں ہے دوسرا عمل ایسا ہوتا ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کا نام دے کر کے لوگوں کے درمیان اسے پھیلایا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اسے انجام دیتے ہیں حالانکہ وہ بھی جائز نہیں ہے اور وہ بھی غلط ہے لیکن اس پر لیبل لگا دیا جاتا ہے قرآن کا اور حدیث کا اب بیچارے مسلمان قرآن و حدیث کا نام سن کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ سچی اور حقیقت تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا بھی تعلق دین اسلام سے نہیں ہوتا ہے نہ قرآن و حدیث سے ہوتا ہے مثال کے طور پر قرآن خوانی ہمارے یہاں بڑے زور و شور سے یہ عمل انجام دیا جاتا ہے وفات کے بعد کچھ بچوں کو مدرسے کے یا لوگوں کو بلا کر کے ایک دن میں چند گھنٹوں میں پورا قرآن پڑھ کر کے اس کا ثواب میت کو بخشوانا پہنچایا جاتا ہے ہدیہ کیا جاتا ہے یا اس طریقے سے کسی کی وفات ہونے لگتی ہے وفات کا وقت ہے جا کر کے لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سور یاسین وغیرہ کی بطور خاص تلاوت کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن پڑھنا تو غلط نہیں ہے بھئی قرآن پڑھنا غلط نہیں ہے لیکن قرآن اس جگہ پڑھنا غلط ہے نماز پڑھنا صحیح ہے نا لیکن قبرستان میں جا کر کے پڑھنا غلط ہے قبرستان میں قبر پر نماز پڑھنے صنبی نے منع فرمایا ہے اب کوئی آدمی کہے بھائی نماز تو پڑھ رہا ہوں غلط تو نہیں کرتا ہوں غلط ہے وہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو یہ بھی کسی کو وفات کے بعد اس کے لیے قرآن پڑھنا یا وفات کا وقت ہو رہا جانکنی کا عالم ہے روح نکلنے والی ہے آ کر کے قرآن پڑھنا قرآن ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا ہے قرآن زندہ لوگوں کے لیے نازل ہوا ہے قرآن کا بنیادی مقصد ہے لوگوں کی ہدایت جو انسان مر گیا اب اسے ہدایت نہیں مل سکتی اب وہ عمل نہیں کر سکتا حد المطقین اللہ نے متقیوں کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا للناس ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا شہر و رمضان لدین قرآن حد الناس وبئی ناتی میرفرقان رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ساری انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے ہدایت مرنے کے بعد نہیں ملتی ہے. ہدایت انسان کو زندگی ملتی انسان زندہ پڑھے ہدایت کے مقصد سے پڑھے قرآن میں جو تعلیمات ہیں اس پر غور کرے اس پر عمل کرے مر گیا انسان عمل کا دروازہ بند ہو گیا اس لیے مرنے کے بعد کسی کو ہدایت نہیں ملتی اگر زندگی میں ہدایت نہیں ملی مرنے کے بعد نہیں ملتی تو قرآن کا بنیادی اور اثاسی مقصد لوگوں کی ہدایت ہے ہم اسے تبرک کے لیے پڑھتے بس برکت حاصل کرنے کے لیے انسان سے ہدایت پانی کے لیے نہیں پڑتا ہے یہ بہت بڑا البیہ ہمارے ملک کے لوگوں کا کہ ہم قرآن کو صرف تبرک کے رمضان بھی پڑھیں گے تبرق کے لیے ثواب ہم کو مل جائے ایک حرب پردش نہیں کیا ملتی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ قرآن پورا یاد بھی کر لیں اور قرآن پر آپ نہ رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو اصل یہ ہے کہ قرآن میں جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنا تو قرآن ہدایت کے لیے اللہ رب اللہ میں نازل کیا ہے تو ہدایت اگر نہیں ملے گی تو انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے قرآن یاد کر لیجیے قرآن کے آپ مفسر بن جائیے یا قاری بن جائیے کچھ بھی بن جائیے لیکن اگر آپ قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے ہدایت نہیں ملی آپ کو قرآن سے تو اس قرآن سے آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو قرآن کو اللہ غلامی نے ہدایت کے کی نازل کیا ہے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے ہدایت کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت دے دے اناظل قرآن حدیل ہے اقوام ہدایت دیتا ہے قرآن صحیح راستے کی رہنمائی کرتا ہے برائیوں سے روکتا ہے بھلائیوں کی ہلاک کی نیکیوں کی تعلیم دیتا ہے برائیوں اور فوائش اور منقراد سے بری چیزوں سے بری باتوں سے قرآن ہم کو روکتا ہے تو قرآن اللہ نے زندہ لوگوں کے لیے نازل کیا ہدایت کے لیے نازل کیا اس لیے یہ قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے نبی کی بیٹیوں کی فات ہوئی تین بیٹیوں کی فات ہوئی تینوں بیٹوں کی وفات ہوئی کہ آپ نے کسی وفات کے بعد یا وفات سے پہلے قرآن کریم پڑھوانے کا عمل کیا صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ پڑھو ہماری بچی کی وفات ہو رہی ہے قرآن کریم یا وفات ہو گئی وفات کے بعد قرآن کریم پڑھوایا اللہ نے قرآن کریم پہ نبی پر نازل کیا ہے لہذا یہ چیز جائز نہیں ہے خلفائے راجدین حضر کی سنتوں کو لازم پکڑنے کے لیے کہا گیا تو یہ کبھی خلفائے راج میں سے کسی نے بھی کوئی عمل نہیں کیا لہذا ایسا عمل کرنا یہ اگرچہ لوگ اسے ثواب سمجھ کے سم کر رہے ہوں کہ ہمارے ہاں کے جو مولوی ہوتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں کہ ثواب کا کام ہی ہے قرآن پڑھنا غلط نہیں ہے اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہم بھی نہیں کہتے قرآن پڑھنا غلط ہے لیکن قرآن پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کا ایک وقت ہوتا ہے آپ جا کر کے جو ہے قبرستان پر قرآن پڑھیں یہ منع ہے اللہ کے اصل کے حدیث ہے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ گھروں میں سنت پڑھو گھروں کے اندر قرآن پڑھو آپ جا کر کے قبر پر اذان دیں اذان دینا اچھی بات ہے نا اذان دینا غلط ہے نہیں اذان دینا غلط نہیں ہے اذان میں اللہ کی بڑائی ہے نبی کی رسالت کا کا ذکر ہے نماز کی بل, کامیابی کی طرف دعوت ہے نماز کی طرف لوگوں کو بلانا ہے تمام چیزیں اچھی ہیں تمام باتیں اچھی توحید اور سنت لیکن کیا آپ جا کر کے وہاں اذان دے سکتے قبر پر نہیں ابدات ہے جائز نہیں ہے تو لوگ ایسے ہی جذباتی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوب بناتے ہیں قرآن پڑھنا شباب کا کام ہے نماز پڑھنا بھی سواب کا کام ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق ہوگا جب آپ کو سلاح ملے گا قبرستان پر نماز پڑھنا وہاں اذان دینا وہاں جا کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا وہاں جا کر بقرہ شور پڑھنا یا اس طریقے قبر پر جا کر کے جانور ذبح کرنا اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کرنا یہ ساری چیزیں رائج ہیں سنت اور حدیث اور قرآن اور دین اور شریعت کے نام پر ہمارے ملکوں میں تو اس پر قرآن اور حدیث کا یا دین کا لیبل چڑھا دیا گیا غلاف اندر سے کھوکھلا ہے اوپر سے بہت اچھا خوش نظر آئے گا آپ کو لیکن آپ جب دلائل میں جائیں گے اور گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ساری چیزیں بدات ہیں تو ایک عمل تو ہندوانہ رسم ہے وہ کرتے ہیں اور ایک عمل کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہندوانہ تو نہیں ہے لیکن وہ ساری چیزیں دین کے اندر بدات ہیں اگرچہ اس پر کتاب اللہ اور سنت رسول کا لیبل چڑھا دیا گیا ہو لیکن لیبل چڑھا دینے سے کوئی چیز جائز نہیں ہو جاتی ہے. اس کا ثبوت ہونا چاہیے دلیل ہونے چاہیے تو یہ عمل بھی ہمارے ملکوں کے اندر کیا جاتا ہے قبر پر لوگ کھانا تقسیم کریں گے دیکھیں کہ وہاں جانور زبا کر کے وہاں لوگوں میں گوشت تقسیم کرتے ہیں وہاں کھانا تقسیم کرتے ہیں لنگر لگتا باقاعدہ ڈکچیاں تیار ہوتی ہیں کھانے بنتے ہیں یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر جائز نہیں ہیں حرام ہے سب بدات اور خرافات کے زمرے کے اندر آتی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ثبوت ہے پران و سنت سے انہیں چیزوں کا میں ذکر آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں جن کی وفات ہوگی ہم ان کو ثواب پہنچائیں تو شریعت نے کچھ دروازے کھول رکھے ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے اصل تو یہ کہ انسان خود عمل کرے یہ اصل ہے اللہ رب العام نے بار بار قرآن کرنے کی طرف فرمایا امن و املس والے ہاتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا عمل کرنا ہے دوسروں کے کیے ہوئے عمل سے کچھ فائدہ انسان کو پہنچتا ہے بھی ان کا ذکر گا لیکن یہ اس وقت ہوگا جب انسان کے پاس خود عمل ہوگا ایک انسان خود عمل نہ کرے دنیا کے اندر اور اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے کرتے رہے عمرہ کرے حج کرے اس نے کچھ نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا اس کے پاس پہلے سے اپنے دفتر کے اندر نہیں کیا ہونی چاہیے کچھ کمی ہوگی تو اس سے پوری ہو سکتی ہے ایسا نہیں کہ انسان دنیا میں کچھ نہ کرے یہ انسان شرک پر مر گیا اور توحید پر نہیں مرا کچھ بھی کر جائیے آپ کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کا اس کا کوئی فائدہ انسان کو پہنچنے والا نہیں ہے کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کی مغفرت نہیں کرے گا اگر بغیر توبیک انسان مر گیا تو تو اصل یہ کہ انسان خود عمل کرے یہ اللہ حب کی رحمت ہے دین اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ چونکہ ہم سب گنہگار ہیں اس لیے اللہ ہرب الامی نے ہماری مقفرت کے لیے اور نیکیوں کے دروازے ہماری وفات کے بعد بھی کچھ کھول رکھا ہے لیکن وہی دروازے جن کا ثبوت ہے قرآن و حدیث کے اندر جن کا ثبوت نہیں انسان ان کو اپنی طرف سے نہیں کرے گا یہ دین ہے دین قا اللہ اور قالر رسول کا نام ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا اس پر عمل کرنے کا نام اپنی طرف سے اس میں اگر آپ اضافہ کریں گے جس کا کوئی ثبوت اور دلیل نہ ہو اسی چیز کو بدات کہا جاتا ہے مناح دسافی امرہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کی بدعت ہے مردود اللہ تعالیٰ سے قبول نہیں کرے گا تو کچھ اعمال ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا ہے سب سے بہترین عمل ہے میت کے لیے دعا کرنا سب سے تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ انسان میت کے لیے دعا کرے اللہ, رب اللہ نے فرمایا کہ کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں قولون عرب نقل وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری بھی مقف فرما دے وہ اخوان لذینہ صبق ایمان اور ہمارے ان بھائیوں کے بھی مفف فرما دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر گئے یعنی ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہم عرب نا تجال فیقل بنا غیلہ آ بنو اور جو اہل ایمان گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کوئی کجی نہ ڈال ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کوئی کجی نہ ڈال آنے ہمارے دلوں کو پاک صاف کر دیں ان کے تعلق سے اور اللہ بنا تو مہربان ہے اور رحم دل ایسا کریمہ میں اللہ برامن اہل ایمان کی خوبی بیان کی ہے تو اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ایمان کی حالت میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی مفرت فرما دے لہٰذا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے یہ سب سے عظیم چیز ہے کہ انسان اپنی قریبی یا کوئی بھی مسلمان بھائیو جس کی وفات ہو گئی ہے نام لے کر کے یا عمومی طور پر انسان ان کے لیے دعا کرے یہ سب سے بہترین اِس اعلی ثواب کا طریقہ ہے کہ انسان زندگی میں بھی انسان دعا کر سکتا ہے دوسرے کے لیے جیسے انسان امرے پر جاتا ہے حج پہ جاتا ہے سفر پہ جاتا ہے آدمی کہتا ہے بھائی ہمارے لیے دعا کرنا تو انسان دعا کرے ان کے لیے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اللہ دعا قبول فرماتا ہے تو ان کے لیے دعا کر انسان زندگی میں بھی اور برنے کے بعد بھی تو سب سے بہترین ہتھیار اور سب سے بہترین ذریعہ اپنے مردوں کو سوا پہنچانے کا دعا کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی دعا ایک مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ طور پر قبول کی جاتی ہے غیر موجودگی میں انسان کسی کی غیر موجودگی مرغ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ معمور ہوتا ہے جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ امین کہتا اور یہ بھی کہتا کہ تمہارے لیے بھی وہ چیز حاصل ہو تمہیں بھی یہ چیز حاصل ہو تو دوسرے کے لیے دعا کی وہ دعا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بھی قبول کرے اور یہ دعا تمہارے حق کے اندر بھی قبول کی جائے صحیح مسلم کی روایت ہے تو سے معلوم ہو کہ دعا جو عظیم عبادت ہے دعا عبادت ہے اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کوئی چیز نہیں مانگی جائے گی اللہ سے دعا کی جائے گی کی دعا عبادت آ. دعا ہوبادہ اللہ کے سر کہیں دعا عبادت ہے تو سب سے بہترین ذریعہ ہے دعا کرنا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میت نے مرنے والے نے نظر مانی تھی روزے کی یا حج کی تو اس کی نظر پوری کی جائے گی نظر کا مطلب یہ ہوتا کہ انسان کوئی چیز اپنے واجب کر لے جو شریعت نے اس پر واجب نہیں کیا تھا وہ اپنے اوپر واجب کر لے اگر واجب کر لے گا اپنے طرف سے اس پر قرض ہو گیا اس قرض کو ادا کرنا ضروری ہوگا اگر اس نے نہیں کیا اس کے ورثہ اس کو ادا کریں گے حدیث کے اندر ہے کہ آفرمت ممات والن سیام ہو ولی بخاری مسلم کے ہے جو آدمی مر جائے اور اس پر روزہ ہو تو اس کے جو اولیاں ہو اس روزے کو پورا کریں گے رکھیں گے یہاں روزے سے کون سا روزہ مراد ہے نظر کا روزہ نظر کا روزہ مراد ہے کہ انسان نے نظر مانا کہ مال لیجیے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں دس دن کا روزہ رکھوں گا بیس دن کا روزہ رکھوں گا انسان کی وفات ہوگی روزہ نہیں رکھا اب ایسی صورت میں اس کے ورثہ کے لیے ضروری ہے جو اس کے مال کے وارث ہوں گے یا ان کے رشتے داروں کے لیے ضروری ہے کہ اولیاء سرپرست ہوں گے اس کے جو رشتے دار ہوں گے وہ روزہ رکھیں گے حدیش کے اندر آتا ہے کہ روایت ہے کہ ایک عورت نے سمندر کا سفر کیا تو اس نے نظر مانی کہ اگر وہ صحیح سالم پہنچ گئی تو ایک مہینے کا روزہ رکھے گی اللہ نے اسے نجات دے دیا لیکن نظر پوری کرنے سے پہلے اس کی وفات ہو گئی اب اس کی بیٹی یا اس کی بہن اللہ کے سل کے پاس آئی اور کہنے لگے کہ میری ماں کا یا میری جو ہے بہن کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے نظر مانی تھی کہ ایک مہینہ کا روزہ رکھیں گے لیکن روزہ نہیں رکھ پائی ان کا انتقال ہو گیا تو کیا میں ان کی طرف سے روزہ رکھوں تو آپ نے کہا کہ ہاں تم ان کی طرف سے روزہ رکھو پھر ہماربی نے پوچھا کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی یعنی کسی آدمی کا قرض ہے تو ادا کرتے کے لیے ادا کرتے ہیں کہا کہ ہاں ضرور ادا کرتے تمہارے بن فرمایا فلّہ احق بالوفا اللہ ابراہن زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ وعدے کو پورا کیا جائے وہ نظرمانی تمہاری ماں نے یا تمہاری بہن نے ایک بہنے کی اسے نظر پوری کرنا ضروری ہے تو اگر نظر کا روزہ ہے تو اس کو بھی پورا کیا جائے گا ایسے حدیث کے اندر آتے امن ہیں کہ ایک عورت اللہ کے سر کے پاس اس نے کہا کہ میری ماں نے حج کی نظر مانے تھی کہ میں حج کروں گی کوئی کام اس کا ہو گیا تو اس نے کہا کہ میں حج کروں گی لیکن حج کرنے سے پہلے اس کا اندقال ہو گیا اب جو عنہ تو سورت نے کہا, کہا کہ میں ان کی طرف سے حج کروں تو آپ نے کہا کہ نعم حج عنہ ان کی طرف سے تم حج کرو پھر آپ نے پھروئی کہ ارائی تی لوکان علی ام کی دینن اکونت قادیتہو خالت نام ہمارے بھین پوچھا کہ اگر تمہارے ماں کے اوپر کو قرض ہوتا تو کیا تم اس کو ادا کرتے کہ نہیں ادا کرتے کہا ادا کرتی ضرور میں تو انہوں نے کہا کہ ضرور ادا کرتی تمہارا ابن فمائل اقل اللہ الذي له فان الله حق بالوفاء اللہ کا حق ادا کرو اللہ کا قرض ہے تمہاری ماں کے اوپر کیونکہ تمہاری ماں نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا تھا۔ اللہ نے لازم ہی قرار دیا تھا کہ ایک مہینہ کا روزہ رکھو 10 کا روزہ رکھو اسے نظر مانی میرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ میری بیٹی کامیاب ہوگی یا میں فلاں انٹرویو میں کامیاب ہوگا یا مجھے فلاں چیز ملے گی میں دس دن کا روزہ رکھوں گا یا روزہ رکھوں گی انسان نے خود اپنے اس چیز کو لازم کر لیا اسی کو نظر کہا جاتا ہے جو چیز آپ پر واجب نہ ہو فرض نہ ہو آپ اسے اپنے اوپر لازم کر لیں کسی چیز کے عوض کی کوئی کام آپ کا ہو گیا اسی کو نظر کہا جاتا ہے اسی کو نظر کہا جاتا یہ نظر پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے اگر آپ نہیں پورا کریں گے آپ کے ورثہ آپ کے ذمہ دار اس کو پورا کریں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ نظر کا روزہ یا نظر وغیرہ کا جو حج ہوتا ہے وہ بھی انسان پورا کرے گا تو پھر اس کا وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا کرنے والے کو بھی سوا ملے گا جس کے لیے کیا جائے گا اس کو بھی سوا ملے گا تیسری چیز ہے قرض ادا کرنا اگر انسان کی وفات ہوگی اس پر قرض تھا تو اسی صورت میں اس کے ورثہ اس کے قرض کو ادا کریں گے کوئی بھی ادا کر دے ادا ہو جاتا ہے سعد بن اتولی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بھائی کی وفات ہوگی انہوں نے تین سو درہم چھوڑا پیسے چھوڑے اور بال بچے چھوڑے تو میں نے یہ سوچا کہ وہ پورا تین سو درہم ہم ان کے بچوں پر خرچ کر دیں گے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تمہارے نبی نے پوچھا جاؤ تمہارے بھائی پر قرض ہے پہلے ان کا قرض ادا کرو وہ گئے قرض ادا کر دیا دو دینار رہ گیا دو دینار یا دو درہم باقی رہ گیا ہمار نبی کے پاس آئے کہنے کے ایک بوڑھی عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میرے بھائی نے ان سے دو دینار قرض لیا تھا لیکن اس کے پاس نہ کوئی تحریر ہے نہ کوئی اس کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ کوئی گواہ ہے تمہارے میں نے کہا کہ بوڑھی عورت سچ کہہ رہی ہے اس کو دے دو کیونکہ اگر جھوٹ بولتی تو زیادہ بھی بول سکتی تھی وہ اب وہ آدمی کی وفات ہو گئی ہے اور وفات کے بعد انسان ظاہر بات ہے دقت آ جاتی ہے اور دل کے اندر نرمی ہوتی ہے کوئی جھوٹ نہیں بولے گا کہ بھائی تمہارے بھائی کے اوپر میرا کتنا قرضہ تھا اور کیا تمہاری بہن کے اوپر اتنا قرضہ تھا تو ایسے موقع پہ اگر کوئی کہتا ہے تو انسان سچا ہوتا ہے تمہارے بھی فرمائے کہ تم جا کر کے دے دو وہ عورت سچی ہے اور اس کا قرض ادا کر دو تو انہوں نے جا کر کے وہ دو ریال یا دو دینار بھی یا دو درہم بھی جا کر ادا کر دیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر میت مر جائے ہمارے بھی فرمائے کہ تمہارا بھائی کی روح محبوس ہے روک دی گئی تمہارے بھائی کی روح اوپر نہیں جا رہی ہے اس لیے کہ اس پر قرضہ ہے تو قرض بہت بڑا مسئلہ ہے یہ معمولی بات نہیں جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہم لوگوں سے قرض بغیر ضرورت کے لیتے ہیں کیا کر لے گا ہماری جان تھوڑی so. لے لے گا ضرورت نہیں پھر بھی انسان لیتا ہے بغیر ضرورت کے قرض لینا صحیح نہیں ہے انسان اگر مجبور ہو so. جائے کہ بغیر قرض کا کام نہیں چلے گا تب انسان قرض لے سکتا ہے ہمارے ہاں تو لوگ قرض کیسے لیتے ہیں ضرورت کے تحت نہیں بہت بڑا گھر بنانا ہے بڑی گاڑی خریدنا ہے اس کے لیے انسان بینک سے قرض لیتا ہے نوت ملا سود کا قرض لیتا ہے ہمارے بھائی کے بلا گھر ہے بیوی بی ہماری کہتی ہے بھائی تمہارے بھائی کتنا اچھا گھر ہے میں نہیں نیچے رہنا چاہتی ہوں ہمارے لیے بھی گھر بنا ہو ہمارے پاس گاڑی آ گئی میری بھی کہتی ہے میرے پاس بھی گاڑی چاہیے میں نیچے نہیں رہ سکتی ان سے چھوٹی نہیں ہوں میں میں نیچے نہیں رہوں گی ان کے تاج دباؤ میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے انسان جا کر کے بینک سے لون لیتا قرض لیتا ہے گھر ہے اس کے پاس گاڑی بھی ہے لیکن شاندار گھر چاہیے محل چاہیے یہ سب غلط ہے سب بےکار چیز ہے یہ انسان مجبور ہو جائے کھانے پینے کی مجبوری ہو تو انسان قرض لے سکتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا لیکن جو کھانے کے لیے لیا گرہن گروی رکھ دیا آپ نے جو ہے اپنی تلواروں کو اور اپنی ذرا کو اپنے ذرا کو گروی رکھی تو انسان کھانے پینے کے لیے جو انسان کے لیے انتہائی مجبوری اور زندگی کا معاملہ ہے موت و حیات کا معاملہ اس کے لیے انسان قرض لیتا ہے یہ نہیں کہ انسان معمولی معمولی باتوں کے لیے قرض لے کے کوئی ضرورت نہیں ہے انسان ایسے قرض لے لیتا ہے پھر دیتا بھی نہیں انسان کو دینے کی نیت بھی نہیں ہوتی ہے بہت بڑا مسئلہ ہے قرض کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرض سے محفوظ رکھے ہمارے بھی دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قرض سے محفوظ رکھ قرض لینے والا انسان کے معاشرے میں اس کو عزت نہیں ملتی ہے لوگ اسے بری نظر سے دیکھتے دیکھو آ رہا فلاں قرض ہی مانگنے کے لیے آ رہا ہوگا پیسہ ہی لینے کے لیے آ رہا ہوگا دیکھ کر کے انسان راستہ چھوڑ دیتا ہے تو قرض لینے والے کی عزت نہیں ہوتی دنیا کے اندر دنیا سے مانگیں گے ذلیل ہو جائیں گے اللہ سے مانگیں گے سرخرو ہو جائیں گے دنیا, والا دنیا والے ایک بار دیں گے دو بار دیں گے ہمیشہ نہیں دیں گے راستہ بدل دیں گے اللہ تعالیٰ اگر نہیں مانگیں گے اللہ ناراض ہو جائے گا اللہ سے مانگنے والا سرخرو اور کامیاب ہوتا ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں دنیا اور تمام چیزوں کے خزانے دنیا والوں سے مانگنے والا انسان ذلیل اور رشوا ہو جاتا ہے اس کی کوئی ویلو کوئی عزت معاشرے کے اندر نہیں جاتی کوئی اس کا مقام نہیں رہ جاتا اسے اللہ تعالیٰ سے مانگی اللہ دینے والا تو اگر قرض ہے کسی کے اوپر تو قرض بھی ادا کرنے سے قرض ادا ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس جب جنازہ آتا تب پوچھتے تھے اس پر قرض ہے اگر کہا جاتا قرض ہے تو آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے کہ جا تم لوگ پڑھ لو اپنا یا تو کسی صحابی کھڑے ہوتے کوئی صحابی کہتے میں اس کا قرض ادا کر دیتا ہوں پھر آپ جب قرض ادا کر دیا جاتا تب جنازے کی نماز پڑھاتے اور جب فتوحات ہو گئیں اور مسلمانوں کے بیت المال میں مال آ گیا تو پھر آپ نے اگر کسی پر قرض ہوتا تو بیت تو المان سے ادا کر دیتے پھر جنازے کی نماز پڑھ دیتے ہماربی قدیث اگر کسی پر قرض ہے اس کی روح معلق رہتی اوپر نہیں جاتی ہے جب تک کہ اس کے قرض کو ادا نہ کر دیا جائے بندے کا حق ہے معاف نہیں ہوگا جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا یہ بندے کا حق ہے اللہ اپنا حق معاف کر سکتا شرک کے علاوہ لیکن یہ بندوں کا حق اللہ بھی معاف نہیں کرے گا بندہ جب تک معاف نہیں کرے اسے نہ سمجھے بہت خطرناک چیز ہے یہ کوئی انسان کامیاب ہے وہ انسان سکون میں ہے اطمینان میں ہے اور وہ انسان بڑی سکون کی زندگی گزارتا ہے جو انسان کی زندگی قرض سے پاک اور صاف ہوتی جو مخروط نہیں ہوتا قرض والے کو نیند نہیں آتی ہے رات بھر سوتا نہیں ہے قرض والے اس آتے ہیں آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے دردوازے پر آئیں گے چیخیں گے چلائیں گے پڑوسیوں کو اکٹھا کریں گے ہمارا قرضہ لیا اسے واپس نہیں لیا انسان ذلیل ہو جاتا ہے اور رسوا ہو جاتا ہے اس لیے قرض لینے سے گریز کیجیے انسان کی انتہائی مجبوری ہو اس کے بغیر نہیں چلتا ہے تو اس نیت سے لے کے اللہ تعالی جیسے مجھے ہوگا میں فرم دے دوں گا اگر اس نیت سے انسان لیتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے راستہ بھی ہموار کرتا ہے اس کے قرض کی ادائیگی کے کی لیے تو قرض ادا کرنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے اور گنا اس کا ختم ہو جاتا ہے اور اس کی ادائیگی مکمل ہو جاتی ہے چوتھی چیز ہے کہ نیک اولاد کا دعا کرنا نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اس کا بھی ثواب انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا ہے اللہ کے رسول کے حدیث سب سے پاکیزہ چیز انسان جو کھاتا ہے اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے محنت کی کمائی سب سے پاکیزہ چیز انسان کھاتا ہے وہ ان اولاد کو محنت کو تمہارے جو بچے ہیں تمہاری پاکیزہ کمائیوں میں سے تو پاکیزہ کمائی ہوتی ہے اولاد ماں باپ کے لیے لہذا اولاد جو دعا کرتی ہے اللہ تعالی اور والدین کے حق میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اللہ کے اصل کے حدیث میں آپ کے سامنے پڑی بخاری مسلم کی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں عمل نہیں کر سکتا تین چیزوں کا سواب ملتا ہے اظہات عمل, عمل کے دروازے بند تین چیزوں کا سواب ملتا ہے صدقہ جاریہ یہ بھی ایک چیز ہے صدقہ جاریہ کہ انسان خود کر کے جائے اس نے مدرسہ بنا دیا مسجد کی تعمیر کر دی راستہ بنا دیا نل کہیں لگوا دیا سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں یا اس طریقے سے وقف کر دیا اس نے قرآن مسجدوں میں رکھ دیا زمین مسجد کے وقف کر دیا اس نے یتیموں کے لیے اس نے کچھ ایسا ایسا عمل جس کا جو جاری رہے بعد میں بھی اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے رہے تو اس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے اول دن سال ہے اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے نئے اولاد ہمیشہ نیک اولاد کے اللہ تعالیٰ دعا, دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک اولاد عطا فرما صرف اولاد کی دعا مت کیجیے نیک اولاد کی دعا کرنا انسان کو نیک اولاد کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انسان کو نیک اولاد دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان اور اس طریقے سے اس کی تربیت کرنے کا اللہ رب الامن اس کے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے اس لیے نیک اولاد کی انسان کو دعا کرنا چاہیے انسان بس اوقات دعا مانگتا ہے اللہ سے اللہ اولاد دے دے اولاد پیدا ہوتی اولاد نافرمان فرمان ہوتی ہے نافرمان ہوتی اولاد انسان پریشان ہو جاتا کہتا پہلے ہی میرے لیے بہتر تھا اولاد نہیں تھی ہمارے پاس اس لیے کہ اس نے نیک اولاد کی دعا نہیں کی اس لیے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ رب تو ہم کو نیک اولاد عطا فرما کتنی ایسی نا فرمان اولاد ہے کہ ماں باپ باقاعدہ بد دعا کرتے حالانکہ بد دعا نہیں کرنا چاہیے کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے وہ قبولیتی ہے دعا کا وقت ہوں اور آپ بد دعا کر دیں بدعا قبول کر لی جائے اس لیے کبھی بھی بدوا نہیں کرنا جانوروں پر بد دعا کرنے سے بھی ہمارے دن کے اندر منا کیا گیا تو اپنی اولاد پر اپنے ماں باپ پر رشتداروں پر انسانوں پر انسان کیسے بد دعا کر سکتا نہیں بد دعا کرنا چاہیے آپ صبر کریں کوشش کرے اللہ تعالیٰ دعا کریں۔ تو اس لیے جب بھی دعا کرے نئے اولاد کی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تم کو نئی ایک اولاد کا فرمان نیک بیوی کے دعا کرے اللہ تعالیٰ تمہیں نیک بیوی عطا فرما سال بیوی عطا فرما کیونکہ نیکی ایسی چیز ہے جو آدمی کے ساتھ ہمیشہ رہے گی مال ختم ہو سکتا ہے خوبصورتی ختم ہو جائے گی خوبصورتی جوانی تک ہے بس بڑھاپے میں سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں سب کی جھوریاں بٹ جاتی ہیں اس لیے بُڑھاپے میں کوئی خوبصورتی کی باقی نہیں رہ جاتی ہے اس لئے ہمیشہ نیک کی نیکی نیک کی دعا کرنا چاہیے کہ نیک اولاد نیک بیوی اللہ اقبام تم کو فرما تو نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اللہ ابرامین اس کی دعا کو عبر فرماتا ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ ابامین ایک بندے کے درجے کو جنت کے اندر بلند کرتا ہے تو کہتا ہے وہ کہ میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا کیسے میرا درجہ بلند ہو گیا تو اس سے کہا جاتا ہے کا الگ تمہارے بچے نے تمہارے لیے مخفرت طلب کی تھی اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کی اس نے تو اللہ رب الامین نے تمہارے درجے کو بلند کر دیا ابن معذہ کی صحیح روایت ہے تو نے ایک اولاد کی دعا او علم یا نفع بخش علم کوئی انسان مر گیا کتاب لکھ کر کے گیا ایسی کتاب جس کو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے نفع بخش علم اگر ایسی کتاب ہے جو شرک والی کتاب ہے بدعت اور خرافات والی کتاب ہے گمراہی والی کتاب ہے تو اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا اس لیے اچھی چیز دنیا کے اندر چھوڑ کر کے جانا چاہیے برائی نہیں نیک نیک اچھی چیز ہے تو او علم انتفا بھی ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے نفع پہنچے نفع بخش علم ہو اس کا فائدہ ہوتا ہے قیامت کے دن یا آخرت کے اندر کہ اس کا ثواب انسان کو ملے گا جب تک کوئی کتاب رہے گی لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے قرآن کی تفصیلیں موجود حدیث کی شرحیں موجود ہیں بڑی بڑی کتابیں وہ علماء نے لکھی الحمدللہ الحمد آج پوری دنیا ان کو پڑھتی ان سے فائدہ اٹھاتی ہے تو اس کا فائدہ ان کو ملتا ہے کیونکہ ان کی محنت ہے وہ کر کے گئے ہیں وہ آج بھی باقی ہے لیکن ایسی بھی کتابیں مارکیٹ کے اندر ہے جو شرک سے بڑی بدعت اور خرافات سے بھری ہوئی ہے وہ کتابوں کو پڑھنے سے انسان کو گناہ بھی ہوتا ہے اور اس کو بھی گنا جائے گا کیونکہ اس نے وہ ذریعہ بنا وہ سبب بنا جس نے کتاب لکھی تھی تو نفع بخش ہونا چاہیے ایسے ہی میت کی طرف سے حج کرنا یا عمرہ کرنا اس کا بھی میت کو ثواب پہنچتا ہے کسی کو فات ہو کہ اس نے حج نہیں کیا تھا غریب تھا یا امیر تھا نہیں کر سکا وہ اب اس کے بعد کوئی ان کی طرف سے حج کرتا ہے تو اس کا ثواب ان کو ملے گا بشرتے کی حج کرنے والے نے پہلے اپنا حج کر لیا جو آدمی پہلے اپنا حج کر لے گا وہی وہ دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا اگر آدمی اپنا حج نہیں کیا ہے تو دوسرے کی طرف سے حج نہیں کر سکتا اسے عمرہ کرنے والا بھی اگر اس نے اپنی طرف سے عمرہ نہیں کیا ہے تو دوسرے کی طرف سے عمرہ نہیں کر سکتا سنان بن عبد اللہ جوہنی ایک صحابی ہے رضی اللہ عن کو ان کی بیوی نے اللہ کے سل کے پاس بھیجا پوچھنے کے لیے کہ ان کی ماں وفات پا چکی ہیں اور انہیں حج نہیں کیا تھا تو کیا میں ان کی طرف سے اگر حج کرتی ہوں تو کیا مجھے یہ کیا ان کے لیے کافی ہوگا کیا ان کو ثواب ملے گا تمہاری میں نے فرا کہ ہاں ان کو ثواب ملے گا تم کرو گی حج تمہاری ماں کو بھی شواب پہنچے گا کرنے والے کو بھی ثواب اور ایسے ہی جس کی وفات ہوگی ان کی طرف سے آپ کرتے ان کو بھی ثواب ملتا ہے ایسے ہی حج اور عمرہ کسی کی طرف سے انسان عمرہ کر سکتا ہے بشرطے کہ اس نے اپنا پہلے عمرہ کر لیا اور تب دوسرے کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہے اور اپنی طرف سے ممرہ کرنے کو مطلب کہ زندگی میں کبھی بھی اگر اس نے اپنی طرف سے عمرہ کر لیا تو یہ چیز اس کے لیے کافی ہے یہ نہیں کہ ایک ہی سفر میں پہلے جائیے اپنا عمرہ کیجئے پھر وہاں سے جا کر کے دوسرے کی طرف سے عمرہ کیجئے ایسا نہیں آپ نے زندگی میں کبھی بھی عمرہ کر لیا ہے آپ جب بھی جائیں دوبارہ آپ کسی اور کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں تو اس کا بھی ثواب انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے کیونکہ یہ سب دلیلیں موجود ساتویں چیز یہ ہے کہ مردہ سنت کا ثواب اگر آپ نے کسی علاقے میں ایسی سنت جاری کر دی جو مر چکی تھی لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے آپ نے اس کو جاری کیا اس علاقے کے اندر آپ کی وجہ سے وہ وہاں پر عمل شروع ہوا تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا جب تک اس پر عمل باقی رہے گا اللہ اجر سنتنا اجر المن عمل ابیحا من غیر نجو رحیم شیم جو آدمی کسی مردہ اچھی سنت کو رائج کرتا ہے اور تو اس کو بھی اس کا عزر ملتا ہے اور کرنے والے کا بھی عزر اس کو ملتا ہے اور ان کے عجر میں کوئی کٹوتی نہیں کی جاتی ہے آپ نے کسی کو مسلمان بنا دیا یعنی آپ ہدایت کا ذریعہ بن گئے مسلمان بنانے والے اللہ تعالی ہے آپ کے ذریعے اس کو ہدایت ملی آپ اس کو تعلیم دی نماز سکھایا توحید سکھائی سنت سکھائی وہ زندہ جب تک رہے گا اس وقت عمل کرتا رہے گا آپ کو اس کا سوا ملے گا اس نے جتنے لوگوں کو مسلمان بنایا ہوگا اللہ کی توفیق سے اس کا بھی سواب اسے بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملتا رہے گا آپ کے علاقے میں کوئی عمل نہیں ہو رہا تھا مثال کے طور پر عقیقہ آپ کے علاقے میں نہیں تھا فرض کرے تھوڑی دیر کے لیے آپ نے عقیقے کو رائج کیا کہ نبی کی سنت ہے عقیقہ کرنا ساتویں دن بچے کا بہت سارے علاقوں میں لوگ عقیقہ نہیں جانتے آپ نے جا کر کے وہاں پر عقیقہ کیا اور بتایا کہ نبی کی سنت ہے نبی کا عمل ہے کرنا چاہیے نبی نے کیا عقیقہ خود اپنا عقیقہ کیا حسن حسین کا عقیقہ کیا صحابہ عقیقہ کیا کرتے تھے بچہ گروی ہوتا جب تک کہ بچے کا عقیقہ نہ کر دیا جائے آپ نے بتایا سب کو تعلیم دی شروع کیا جب تک لوگ اس پر اس علاقے عمل کریں گے آپ کو اس کا سواب ملتا رہے گا آپ نے ایک سنت جو مر چکی تھی اس پر عمل نہیں ہو رہا تھا آپ نے اس کو اپنے علاقے میں زندہ کر دیا اس پر عمل کیا لوگ اس کو دے کر کے عمل کر رہے تو آپ کو بھی اس کا سواب ملتا رہے گا اس کے برعکس اگر آپ نے کوئی بدعت رائج کی تو اس کا گنا بھی آپ کو ملتا رہے گا دونوں چیزیں ہیں دونوں چیز اللہ کے منسنف یہ تو اس کو بھی گناہ ملے گا جو لوگ عمل کریں گے ان کا بھی گناہ اس کے اس پہ جائے گا اور دونوں کے گناہوں کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی مین آسام دونوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی وزور اور گناہ کے اندر برابر دیا جائے گا اسی جس نے سب سے پہلے دنیا کے اندر قتل کیا جہاں بھی نا قتل ہوتا ہے اس کا ایک حصہ اس آدمی کے اوپر جاتا جسے دنیا کے اندر قتل کو رائج کیا دنیا قتل نہیں جانتی تھی تو ایسے اگر کوئی ودات رائج کریں گے کوئی چیز غلط رائج کریں گے سنت کے خلاف حدیث کے خلاف تو اس کا بھی گنا انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا گنا اس کا آپ نے ازان سے پہلے ہمارے یہاں لوگ جو ہے درود سلام پڑھتے ہیں. و السلام علیہ رسول اللہ یا حبیب اللہ ابھی کلع صاحب آئے تو بولے کچھ لوگ یا حسن یا حسین بھی پڑھتے ہیں اذان سے پہلے ہم نے ہم نے پہلی بار سنا کہ ہمارے علاقے میں پڑھتے ہیں پکارا جاتا ہے یہ بدات ہے حرام ہے یہ کہنا شرک نہیں ہے یہ کسی جس, جس نے راج کیا ہوگا جب تک یہ گناہ کیا جائے گا راج کرنے والے کو اس کا گناہ ملتا رہے گا اللہ کے عدل اور انصاف ہے نیکی کرو گے سواب ملے گا گناہ راج کرو گے اس کا گناہ بھی ملے گا جیسا کرو گے ویسا کیا جائے گا تمہارے ساتھ میں اس لیے دھیان دیجیے اس بات کے اوپر کوئی ایسا عمل کر کے نہ جائیے جو بعد میں رائج رہے اور آپ کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے تو نیکی اگر آپ رائج کریں گے مردہ سننا زندہ کریں گے آپ اس کا سوا ملتا رہے گا آٹھویں چیز یہ میرے بھائیوں اور یہ آخری ہے کہ اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے آپ قربانی کرتے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے قربانی کرتے اس میں اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو گھر والوں کو شریک کر لیتے ہیں تو اس میں جن کی وفات ہوگی ان کو بھی اس کا سوا پہنچتا ہے میت کی طرف سے مستقل جانور ذبح کرنا یہ نبی کی سنت ثابت نہیں ہے آپ اپنی بیویوں کی طرف سے مستقل جانور ذبح نہیں کیا نہ بیٹیوں کی طرف سے نہ بیٹوں کی طرف سے نہ ہی خلفائے راج دن ایسا کرتے تھے یہ آپ کرتے تھے کہ جب آپ جانور دبا کرتے تھے قربانی کہتے تھے اللہ تعالیٰ یہ ہماری طرف سے اور ہمارے پورے گھر والوں کی طرف سے گھر والے میں جو وفات پاگی وہ بھی شامل ہے جو زندہ وہ بھی شامل ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے الگ سے جانور خریدنا ان کے لیے الگ سے بڑے جانور میں حصہ لینا اور ان کی طرف سے کرنا اس کا ثبوت نبی کی سنتوں سے نہیں ملتا ہے تو آپ جو اگر قربانی کرتے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری طرف سے ہمارے پورے گھر والوں کی طرف سے ہے گھر والوں میں جن کی وفات ہوگی بیٹی کی ماں کی باپ کی جو بھی ان کا بھی سواب ان کو بھی ملے گا اور آپ بھی کا سواب ملے گا یہ آٹھ چیزیں صدق جاریہ اور لمحہ بخش علم اگر ان کو شامل کر لیں دس چیزیں ہوتی ہے جن کا ثبوت حدیثوں سے اور قرآن سے ہے باقی ان کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں کی طرف سے کرنا آپ کے لیے جائز ہو نہ ان کی طرف سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کیا آپ ان کی طرف سے نماز پڑھیں نماز لوگ آج قرآن پڑھتے ہیں نماز پڑھنا اس سے بہتر عمل ہے تو کیا کسی کی طرف سے نماز پڑھی جاتی نہیں پڑھی جاتی کیوں اس لیے کہابت نہیں تو نبی سے قرآن پڑھنا بھی ثابت نہیں کسی کتاب سے پڑھنے کے لیے وہی چیز کریں گے جس کا ثبوت ہوگا دین خاللہ قسول کا نام ہے دین ہماری عقل اور ہمارے مزاج کا نام نہیں ہے کہ ہم نے جس کو اچھا سمجھا اس کو ہم نے دین بنا دیا ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو نبی دنیا کے اندر نہیں آتے قرآن نہیں اتارا جاتا حدیثیں نہیں نازل کی جاتی انبیاء بیا کرام کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا جاتا اس لیے قاللہ اور قال رسول یہی دین ہے تو یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہے انہیں چیزوں کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابرام ہمیں نیکیوں پر قائم رکھے اللہ ابرامن برائیوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ہم جو اشدار وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان کی مقفت فرمائے اللہ ان کی خبروں کو جنت کا باغ بنا دے اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو کشادہ کر دے ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے اللہ ابرام قیامت کے دن انہیں اور ہمیں اور سب کو اپ نبی کی سفارش نشی فرمائے اللہ حبا من جنتم فردوش ونصبكم ونشا مقامتا فرمامين بارک ولكم في القاندين ونا فاني وياكم في لئات وصف الحكيم انه تعالى جباد الكريم مالکم در روح الرحیم